عثمانی دراصل ترک تھے ترکوں کے جد امجد اگس سے تعلق رکھنے والے قائی قبیلے سے ان کا تعلق ہے سلیمان شاہ جو کہ مشہور زمانہ اور کے والد ہیں یہ ایک ترک تھے اور ہمارے دور میں افغانستان کے جو علاقے ہیں بلخ مزار شریف وغیرہ جہاں سے ترکستان ازبکستان تاجکستان وغیرہ کی سرحدیں ملتی ہیں سلیمان شاہ یہاں کے ایک علاقے ماہان کے حاکم تھے جب چنگیزیوں نے خارعظم کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی جو کہ اس زمانے کی ایک عظیم سلطنت تھی تو جو چھوٹے چھوٹے حاکم تھے انہوں نے بھی مختلف علاقوں کی طرف ہجرت کی اور وہاں انہوں نے مختلف علاقوں کو اپنے کنٹرول میں کیا تو سلیمان شاہ پچاس ہزار سپاہیوں کے ساتھ رومی سرزمینوں کی طرف چلے اور وہاں وہ حلب وغیرہ میں بھی رہے آخر کار دریائے فرات میں انتقال ہوا ان کے سپاہیوں نے ان کی لاش نکالی اور خلائے گور نامی جگہ پر انہیں دفنایا گیا ترک مزار جہاں سلیمان شاہ کا مزار ہے آج بھی ترکی کے ماتحت سمجھا جاتا ہے اور ترکی اس علاقے کی نگرانی کرتی ہے اگرچہ یہ علاقہ سوریا کی حدود میں ہے سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد ان کے درمیانے بیٹے ارتغل نے جنہیں ارتغل بھی کہا جاتا ہے سفر کو جاری رکھا حتیٰ کہ وہ اس زمانے کے جو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی سلطنت تھی اس کے بادشاہ سلطان علاؤن سلجوقی سے جا ملے سلطان علاؤ الدین سلجوقی اس وقت رومیوں کے پڑوس میں ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت کے بادشاہ تھے انہوں نے ارتغل کی قربانیوں اور ان کی بہادریوں کے سلے میں ان کو سغود نامی علاقہ بطور وطن ہدیے میں اور تحفے میں عطا کیا سلطان علاؤ الدین سلجوقی اول کے بعد دوم اور سویم بھی آئے ہیں ان سب کے زمانے میں ارتغل کے لشکر کو اور ان کے قائی قبیلے کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا تھا اس لیے کہ ارتغل اور ان کے قائی سپاہی سلطان الدین سلجوقی کے لشکر میں اگلے حصے پر متعین ہوا کرتے تھے اس لیے انہیں مقدمت الجیش کہا جاتا تھا اور ارتغل کو سلجوقی سلطنت کی جو مغربی سرحدیں ہیں ان کا محافظ قرار دیا جاتا تھا اور انہیں محافظ الحدود کہا جاتا تھا ارتغل صاحب کا 687 ہجری بمطابق 1288 عیسوی میلادی میں انتقال ہوا ارتغل صاحب نے اپنے زمانے میں سگود نامی علاقے کو فتح کر کے وہاں نظام قائم کر لیا تھا جو کہ صلیبیوں کا سرحدی علاقہ تھا اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد وہ سلیبیوں کے علاقے میں اندر تک چلے گئے اور وہاں انہوں نے ایک اور شہر کو فتح کیا جسے اس کے شہر کہا جاتا ہے اس کے ترکی زبان میں پرانے کو کہتے ہیں یعنی پرانا شہر اس شہر کو بھی انہوں نے فتح کیا 687 سو بمطابق 1288 مطابق عیسوی میں جب ارتول صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے عثمان ان کے جانشین بنے یہی وہ عثمان ہیں جن کے نام پر عثمانی خلافت کا نام پڑا عثمان ہی وہ مبارک شخصیت ہیں جن کے زمانے میں یہاں ایک اسلامی مضبوط مملکت کی بنیاد پڑی آپ کو یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ 656 ہجری میں عباس خلافت ختم ہو چکی تھی اور چنگیزیوں کے تابر توڑ حملے پورے عالم اسلام پر جاری تھے اندلس میں بھی مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا تھا اور یہ صلیبی جو کہ آج انسانی حقوق کے راگ الاپتے ہیں یہ اندلس کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہے تھے ایسے حالات میں اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے عثمان بن ارتورل بن سلیمان شاہ ترکمن کے دست مبارک پر اس عظیم اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھوائی یہ ایک صالح انسان تھے جو کہ آگے جا کر خلافت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئی یہ حکومت ایک عظیم خلافت کے طور پر پوری دنیا میں چھ سو سال تک قائم رہی یہ خلافت ایشیائی افریقی اور یورپی خلافت تھی بر اعظم ایشیا بر اعظم افریقہ اور بر اعظم یورپ میں اس خلافت کی حکومت تھی اسلامی تاریخ میں اس جیسی اتنی عظیم خلافت کبھی بھی قائم نہیں ہوئی اسی خلافت نے صلیبیوں کو پیچھے ہٹنے اور ناکو چنے چبانے پر مجبور کیا تھا خلاصہ یہ ہے کہ عثمانی خلافت کے بانی ترک تھے قائی قبیلے سے ان کا تعلق تھا اور قائی قبیلہ عگز نسل کے جو ترک ہیں ان کی ایک شاخ ہے سلیمان شاہ ارتغل کے والد ہیں اور ارتغل عثمان کے والد ہیں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب مسلمان تھے لیکن بعض معرخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات مکمل طور پر عثمان کے زمانے میں واضح ہوئی چونکہ قائی قبیلہ ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا ایک کوچی قبیلہ تھا کبھی ادھر کبھی ادھر در بدر پھرتے رہنے والا ایک قبیلہ تھا اس لیے ان کے دینی خد و خال واضح نہیں ہیں یعنی ان کے بارے میں واضح طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے آبا و اجداد میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا ہاں بعض تاریخی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان میں سب سے پہلے جنہوں نے دین اسلام کو مکمل طور پر سمجھا اور دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی سلطنت کو چلایا وہ عثمان ہیں ارتغل کے بیٹے اللہ تعالیٰ کی بے پایا بے انتہا رحمتیں ہوں ان عظیم اکابرین پر جنہوں نے اتنی عظیم خلافت قائم کی اور یہ عظیم اسلامی سلطنت قائم کرنے کے لئے قربانیاں پیش کیں اللہ تعالی ہمیں بھی ان اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دوبارہ سے اسلامی حکومت کے قیام اور استحکام کے لیے ہر مشرور طریقے سے کام کرنے کی اور کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے